رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل من بعد اوابن علمیتا اصول بھی ادا معرفت مخلوئی اصول خلحا سہی اصول خاصدی بل اصول عاملی اصول خاصا دا ہر کتاب متعلق و منصول. وصول خاصا ترمیزی ان شاء اللہ ہر کتاب کی دہاغ اصول دیگر حکم کی اصول دی ذایر فارمنگ ترمیزی کتاب اصول عامہ مختصر درکی سمگاری دفاع وصول خاصہ جد ہر کتاب متعلق کتاب اخلطر صرف فجل آداب و بان بیان ذکر کرجس دا آداب سے فنحدی دہاغی مستقل عنوان ذکر گئی باب آداب المعلم في مجلس مجلسر باب آداب الطالب و في مجلس مجلسر حدیث حضل اصول بين دم علم و, و تعلیم کی مشترک دی اور حضن اصول داسی کی چاغ خاص تھی جملید اصول مشترک ہو نہ فمابین ادم و تعالم کی چاغا مشترک دی اخلاص اخلاص دی علم حدیث پہ ہر علم دین کے بلکہ ہر کار چکے ہر کار کی خودی کارو نپائے اخلاص ضروری دے تصے و اخلاص تقریبی کتاب دے پوس الحادی تدریب دا دا مشتر دا اخلاص النیت تصحیح نہ تدہیر قل ان دنیا و دن سید دنیا نسبت ریاست حب الجا حب الخاب کل کل پدیہ غرض بان سڑے داخلہ فبریاست فب الجا حب المال حب الخاب یہ پدیہ غرض بانے بلکستہ مقصد باد علم حدیث دو تعلیم صرف صرف نشر او ابلاغ اقد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا با اصل مقصد دا خبریں دفعہ غمبر افحال تقریرات محلوق تورسی کے داغی اتباع نہ حب الریاست نہ حب المال نہ حب الجال حمال دیتی بقدر عزت جائز قدر کفاف جاغ دماؤ جائز کھڑے گا <تصفح> لیکن صرف بلکہ مقصود, آہم مقصود, اللہ آہم مقصود نشر علیہ سکر دا اخلاص و ابلا ابلا سفیہ نے سنترکی کل حبیب نصاب حد منگتا حبیب اللہ اللہ نے منگہ حدیث نے بھی اسلام بیان اقال حتہ تحسن النیت ولید من اسین لیکن نیت صحیح دارنگی ثنداب الاحواس سلام نے سلام حوتویشو حدیث منع حدیث میں ان کا ابی لسلی نیت زمانہ وہ پتہ وہ نیت صحیح نے خلق ولانک تو یرو کا پیغمبر حدیث بیان نہ قال ثنا اجر بدر گولیش نا با ظاہر لا دی خلق بستے نا دادا نہ خدا پہ سر برفاشم نماتی بانی مقصد کے بخاری پر کینی نور دکنی. داغم مقصد بسم مقصد با صرف رضا الہی او داغم اصد و تحسیل با حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بدا گانی فجی حیثیت مانی یہاں محادیث ذکر کی چا شد باعث و ما بانی پشتغال دیل میں حدیث کے سوشے تھے دا خبر چکال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چسرے دنبیر اسلام خبرو تناسی قدو وینا پلحاسی کدو اوریدو پلحاسی دنب اللہ منظر نشترے نا اشد باعث قوی باعث و ما بانی سو داو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو جنہ ابن مشہور مہاد اگ درکی اکرب روجو سے نیت نی پر سکی کر دینے بچے ہریشہ حاد جناب رسلی و سلم دیلامفاظ دی ذکر تقرات دی. و جناب رس اللہ ذکر ابن ابو جعفر آبدین کان بندگان ابن عبل بن تفوظ کے دع ابو جعفر حمدان ای نیتن دا کتابت حادث و تحصیل دار دادیث قوم نہ پسند عند ذکر الصالحین تنزل دا, خیال کی دا, دا. ذکر الصالحین تنزل ذکر تن ذر الرحم وقد ذکر اللہ خیال رسول اللہ رأس الصالحین ذکر اللہ ذکر بل ذکر کے ذکر کو حدیث کے پہار حدیث کے نبی سلامی صلی اللہ علیہ وسلم او پا یو اللہ را لگی حدیث دا پا اول دارث دورہ شروع شل قرآن نور اللہ جواب سے دا دا دا احسل دار شروع او اول کال با شل کالبان تقریباً طالبانگے لیکن دماغی لگے کا تر جما پہ گے حجیز پتر جمع پہ گیا شل و کے پار کے بےتا مشکل طالبان چار ہفتہ او رسول اللہ وسلم کہ ترتا غرط بدا حدی نے انہو کلام الرسول انہو افہار الرسول انہ تقریرات الرسول افہار الرسول دی افہار الرسول دی کلام الرسول یہ محبوب خبر کی سڑ جی خوش کرنے خوشو کے دیو اخلاص نا دا محبوب کا نام دے دا افضل المخلوقات کلام نام دے دا افضل الرسول جناب رسول اللہ علیہ وسلم کلام دے نہ پدیغدار کلام الرسول تقریرات عبارت مزید امور میں الرسول حدیث عبارت عمر افار الرسول اور پدی کے ذکر جناب رسول اللہ کا سنکھے ہم ابو جعفر ابن حادثہ ابن ابن ذکر سالحین وقت ذکر کی تنظیل الرحمٰ وَلَا رسول رسول پدی حاصل ڈالے دا مقصد ان پدی, لکا چا پدی پتا نیت لکھا ضروری تھا حادث کے مرادیم ذکر ذکر کے حاکی میں ذکر, کے ذکر کے دا من تالم علم الله۔ ولا تَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُسْيَرْ بِهِ غَرَزًا من الدُّنِيَا لم يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةُ وَكَمَا قَالَ علیہ السلام والسلام اتنا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله چاہت تالم حاصلہو یو علم حکم علم اگا علم چاہا غادہ حضی علوم دا قبرینو جو پاکی رضائی حساری سرین دا علوم شریع دا قبرینو رضائی حساری پوزا حساری کی فدی وَلَا تَعَلّمُ إِلَّا او مگر دیر فارشت دو دنیا پہ حاصل کی یجد عرف الجنہ محسوس مانی کی بید جنت حالانکہ مسبت دون نہاری بی لڑی لم یجد عرف عرف الجن طالب داون پھدے غرض بان کی مدرسی سرد سے دا منظور لیں مر کر سند منظور دے دش سمس دی. برابر دے نا بے ہاجیسو من ہند ملا مارو بنیادی روم انریز ڈاکٹری زکے، نور کار کا خارص کے، کے، خارصارا دنیا لم پر جنہ اوکھم خالا ارحصل ہو تو ہمارے محسوس من کی بیمت بانے حماد الماض کر سفیا مشہور عالم امیر حدیث نظم خیال کی طلب نہ بہترین کیا گرے .Eh... خرید دو سنت مطابق وہ اتنے بخاری حادثیٰ عمل نہ کہ گا صرف ایم اے اسلامیات والا گلاب بخاری ہوئی ابین دا حدیث دا سنت وے دا داخل دا کہ نا دے صرف اوی ہوسو دے دے دا کارا شذنہ چ لا علم او عملن من طلب الحديث ولمن اراد الله لا بہتر یہ جڑا فردا زنم معلوم اوں یہ عمل چاگا دے دیر بہتر چیز در حدیث را ولمن اراد الله دا چارہ فرج سو کو خالص دا فردا زاہی اللہ دی بارکیت اللہ رسول توفیق کر اس اخلاص نیت دا سی شیخ داد حاضی کر مجلس دا اداب مجسن او بل حسری و بیر واری دادا اداب مصحب دادا مصحب مصحطر مستحب دارا چلمی ترازی حسن مجلس علم حدیث ترازی دادا بل حسری کو بل وزوی بت بل خوش وی ونحترا پنہت سوچرے چی چیما مالک رحمت, رحمت اللہ مشہور امام دا اماولہ ٹر امور احتمام خاؤ مجلوی کے چرا تبا میں جامع اب سر اوس یا شو او ان خبر دی رحمت اللہ کی کی لہذی نے وَأَلَّا أقرأ إلا <بيتوحارتين> جزورو رضی اللہ اقرا اللہ خوش ہوگا مسجد سے چنا سے پکارا کتاب کو مجسم امام عالک رحمت اللہ مجارو بالخوش ہوئے نہ خبر تو خدیشی احتمام بتکے خجمات کی خبر حاصل کری تھی مجرس کی جماعت بالکل خبر خبر ہو جائے گا لیکن گپ شفل خود شکرت نہ چلے گا گپ شفارشار سے خوشونی ویکار امام احمد اللہ جا سکون باند دادا و سلا رسول اللہ مدعل ملاسبانی افتتاح دا مجلس حمد رسول اللہ علیہ وسلم دعا کتاب الادب دا بودود مجلس ہم دے مجلس کے خواب خاص سیاد سادر شی دا دعاچ اختتام پر دیبانی دا سبب دا فارد الفیل دا گیا کتاب دا عدب دا بدود کی منشان دا راشی دا بیوین اختتاح دا مجلس اختتام مجلس میں پر دیبانی کن سبحانک اللہم و بحمدک اشخد اللہ الہ الا انتا سافرک و آتو میرے کن و بیچر کامبر حدیث نبکی فکاردار انگیا حدیث مشہورت ہے جی مناسب ربی شہدی ربی علم حمد ہوا رسول پکار دے مناسب دے حمد داد, اللہ اللہ داد بیاں علامہ نے امید کر کے تقریر کیا ہر چارفار ویستا ملاخلاق الجمیر مرضیہ استعمال بکئی دادا اخلاق و حمید دا و دادا و مرضیا باہر دے کے بجمہ کے حلسن مجموعی لاسنچ مرگر تنگے ذال بتنگ مرغر بال اگل بوسحر کے باغبان اخلا و استخل قلخلاق الجمیلا وداب المرضیا ادا استعمال حدیث اب اخلاقی اخلاقی بہترین خوشلاغی قبول خوشن سب و سبق مرغی جماعت کی پدی کے پدری کے مرغے لیکن اغبا ن تنگے و اس تخل کلا اخلاق الجمیلا ون اداب المرضی نبی بارہ کر گئی من طلب الحیثہ فقد طلب اعلی امور الدین من طلب الحیثہ فقد طلب اعلی امور کو خیر اللہ چونکہ تلب علم حدیث کے دین اچھ کال برشتے دینا اللہ، عند اللہ سنو دینا چھت کار برشتے دینا خیر اللہ چل تارب دھت امر دہ سنگا خلاف رضی چلے اخلاق دا, چلے اخلاق دا نور ابو او قال ابو عاظم النبیل دی بارک آغاد ذکر کر من طلب دڑا فقط طلبہ۔ خیر جی اللہ سوچ طرفیز طلب گئی کون خیر اللہ چون مخلقاتی ویس الفی کا بلدا ویس الفی کا و تصدیدہ محنت ہو کی کی کی دا اللہ من ربیری معافی چنکہ مرصد د فراماتم اللہ دماصت جما فذهن کی فائدہ کہ صدا خپل mehnat دا ج خپل mehnat mehnat ممکه صدا خپل mehnat دا هو دا قدم دے هو بي استفرغ جهدهو فی تحسیله ويغتنم حسودون کوشش مکہ ولی استفرغ جهدهو فی حصول بلاو به حاضر دا غنیمت بو گنی چه پرے مسرف یوشم پرے سبق ماین سی تو پویشمکن پدی رخشارسی وال یقطنم وال یسفرج جودہ فی تاثیر والیم یا وال یقطنم رسوله او غنیمت دو گنی حصول دلی یعنی داداں یا چدو صدا حاصل ش دانی حمار کے ذکر کئی زدی زتایید دا قرا نہ یہی قال یحمی کثیر نا لا علم براحت الجسم انہیں علم نہ حاصل گی پر حتی سمسا جیسے جسم راحت حصول پر جسم سمسرا بلکہ تکلیف بور کے حدیث کی مراجی تسلم روایت روایت عالت کر کے پالا سانے انہیں کوشش کوا۔ عادت کی کتاب پیدا ذر کے لیے مفید سے علم وفن سے علم حدیث احرص على ما انفعك بالله اور دو قدم ولا تعجز بحصول نظام معجز کوا یہ صرف دعاگانی کہ اٹھ کے محنت نہ کی چیز دو على ما انفع کوشش کو حفظ احرص على بالله ولا تعجز ہمار جن کہ قول یہ ہے کہ نہ الجسم نہ جی جسم, جسم ال او محنت بکے دماغ یہ جی محنت بکے دو محنت بکے ریکل بکے نہ جی یہ محنت بکے تقرار بکے لا را میرا جسم مم تلبل <مترجم> بلندی تلبی حسن پیلم کے نشف و بے خوابی حاضری بلندی نشفی و قال خواب امام شافی رحمت اللہ کرم لب حاضل علم بتم ولابا بزلت بے ضلع فقت رحمت اللہ بتم کے علم, ما بالتملل وغنى النفس. کیا علم. حدیث اور پتنگ سے خوشحالی نازی کی در کی کی نفس را ان نفس کے کے پتنگل بلکہ پناہ خوشحال او اوپن حس محبت اوزان بست گنے محتاج گڑے افلاح طلب کام دیپو سیغم اچھے نہیں. العیش و تنگید ایسا و خدمت چیئر جی مکولا امام یوسوف رحمۃ اللہ کا ولا يحصل الا بذل ذلك تشكلت حصول علم ذات عزت لا حصول العلم لا عز ولا تحصل الا بذل تحصيل هذه مغرط تذيل ابن ابوالامر علم ذي منصب عزت هذه تشكلت لا شك ان علم عز هو لا يحصل الا بذل ذلك علم ذات منصب ختم منصب ولكن حسد يكن مغرط تذليل دخل النفس لا نسب تذيل كه لا عزت او تا شو yani زیاد حا دا دا دا دا دا دا دا دا کم سڑے محنت کشوی پوے نے اخذ کا نے شاغل مخنشی صادقو محدثین چکم شاب اخذ ذکر شقدمہ کتاب ال علم میں ذکر ہے اغلب مخ کی در پارا اخذ کی نہ نہیں تکرار کا موصدر نو پکار مخ کی سب کی انسو کنی نہیں کہ گل گئی بلا پوے مولا ورکڑی محنت کشمی پانی معنی اور ذکرات مبارک ماذہ وجہ جی دماغ کل اسدارتیو قریب قرات سم میں لو عربیت سر پہ حاصل اول تیزم شروع کی دل دار کی دار کی اتفاق, اتفاق،, دلت اتفاق، دا اللہ اخبر حسنات کی درگاہ کی جائز عظیم خبری قرآن ابھی بلد و ترجیبی اختمام خصوصیت قرآن قرآن ہر چا سو سی خبر تمہارے نور جی جی سیکھی جی خبر <ساعت> چار تو بابن کے صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی بخم اصول بالفن اصول مطالعہ قبل کتاب اصول خاصری ہر کتاب غفار خاص اصول دی. ہر کتاب کے اقول اصول ذکر کیصول مطالعہ قبل فن اصول من دفارعین ترمیز چند اصول دا ترے مطابق دا دا دا او دا دا کی دارن کی تفسیر الحدیث بالحدیث تفسیر القرآن بالقرآ ن وق المقاماتریقہ نہد و ترطیبیت رضب ترتیب دوبارہ اجمال عنوانات معنی خدل دان کی دیو مشکل مقام دوفارہ مقا قول مشکل مقام متعین قول اودہ حل ذکر غول پذا کا طریقہ پالے نہ بہترین طریقہ مطابق اصول خاصی ٹصول مطالقہ بال کتاب جی ضم بحسا یو مبحس مطالع ب احوال المعلف اور مبحث مطالق بحوالمحصری فصول مطالقہ بال کتاب کی یصول یو مبحس مبحس متعلقہ بحوال المعلف ذیم مبحس مطالق بحوال نن سبق چغا مطالق بی احوال دے زبط انعقاد دعنوانات و اول اینوان کی بی بیان کنتی ہی وہ نہبی ہی و عصمی ہی وہ نہ صبی ہی وہ نسبتی ہی پنج پی پی دو موشو ناول عنوان فی بیانی خنتی سن وادی و جمی کم سن کے فاتح ٹول عمر فانی کی سو الوانصانی فی سن و لادتی ہی وہاتی ہی وہ جمی امری ہی العنوان الثالث في بیان تعداد شیوخه و تلامذتی و تعلقه معل ایمت الالخمسہ بیدبار شیخوخت و تلمز چھتا شیوخ تعداد صدی لتلامذو تعداد صدی نور ایمو خمسو صدی لتعلق شیخوخت یعنی تلمز پر کم العنوان الثالث بیانداد تعداد تلام زتی و, و تعلق ہی مع امت الحمس بد بار شیخوتی الراب مرتبۃ اجتحادی و تقلیدی، و تعلق ہو مال امت العربات مطبوعات فل مثلا وادم اتلید ارے کہ دے مشحد دے مخلد دے کی اربا سے تعلق مرتبہ ہی و ہی و تعلحم المت الرباط بارلید وادم تقلید بیان ابتدا الحمد فی بیان احوال خدوصا اب ابتدا ابتدا کل شروع کرے سفر کل شروع کرے دے تسنی فی کل کرے دے احوال خدوص الوان الحام فی بیان اخوال ہل ابتدا خدوثن ہال حال حال ابتداء التعلم السفر حسم <تصفح> و تقواہ و حسن, <تصفح> زهده و تقواه و حسن <تصفح> العنوان السابع في الانی صنعل مشائے علیہ ہی ہی سناد مشایخو مدحد مشایخو مدحد مدحد عنوان اتم شائخو مت حدم شائخو مت حد و ادبا نہ سیلانی ذہنی ہاتھ دیتی ہی وہ سیلانی ذہنی ہی العنوان التاسع بیان بیان الطاری طالفاتی نہ دل کاشر تم کا کاملہ نہ لکن علوانا خط احوال و معلم کی جسم کے لیے وای وای وہ اجمالن معصوم ہے تو نیت ہی ہوا لقد قال المعل الاول انا المعل الاول فی بیان نیتہ واسمه ولقبی ونسبی ونسبتی علامہ ہمارے علوان صالحی بیان سن ولادتھی ووفاتی یوم قال الله نخطر في بيان تعداد شيوخه و تلامذته و تعلقه مع الأئمة الخمسة و اعتبار الشيخوفة و التلوث قال الله نخطر في مرتبة اجتهاده و تقليله و تعلقه مع الأئمة الأربعة أربعة المدبوعة في المسلح مدبار التقليد و عدم التقليد يعني أنا تصويت لك في تبسيرنا فيها قال الله نخطر في بيان أحواله لابتدائية خصوصا حال التعلم والبداية في تعلم او وصال ابتدائية التصنيف الاغوان <تصفيق> السادس في بيان الزهدي والتوافق شمائلهم الاغوان السابع في بيان <تصفيق> السابع في, في بيان الثناي المشايخ عليه واقرانهم وادعائهم <تصفيق> الاغوان الثامن في بيان قوة حافظته وسيلان ذهنه <تصفيق> الاغوان التاسع في بيان ابتدائه ووجه ابتداء الاطلاء الاطلاء عليه ووجه ابتداء الاطلاء الاغوان العاشر في بيان ساداد ثالثه التفسير والذائل والآلات ومجملها تفصیل في بیان واللقب والنسبت ابو عبد اللہ الحافظ المحدث محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم امن بردبا المانی ابو عبداللہ امیر المؤمنین الحاف المحدث محمد اسماعیل ابن اسماعیل ابراہیم بردا المانی بخاری ابو عبد اللہ القدی بخاری عبداللہ امیر المین قبو لقب دے لقب دے دے امیل ممنین اسحاق من نہبلانی تعالیٰ یہ تبرانی نہ کل قید عبد اللہ عنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم خلفائی قیل من خلفاء کیا رسول اللہ قال الذين يروون احاديث ويعلمون الناس من بعدي او كما قال نبی علیہ السلام دعا او کہ یا اللہ زما فجانشین رحمك اللهم ارحم خلفائی یا اللہ رحمت زما فجانشین بانی چپوستو گشو من خلفاء او کیا رسول اللہ استافنا فاساجالشین بعدی زماج حغصو دی نقل زمانہ او نقل کے و دان خلفا سے امیر خلیفہ نے نشادتون أن المحدثين أ JB wasn't read في محادث Christina. وأن سأลد لي نبيael صيد �خط لنا. و sociedad week 지나ody. تجبي يضار ما دكر و植ب الصلاة والسلام về جنيíamos. فuyومن자 سأله بك. شكنا نجوس Anyone قد ي rouge particularly على مقاطع. لذا هذا العaru stata نتقل. نہ یہ دو جن طور محدثین نے فرمایا کہ بعض محدثین نے فرمایا کہ سے ہوئے اللہ جن میں چھ شغل دائی نہ قال امین منین لن محدثین مصطفاد حدیث نے چرا وح تبانی عالم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللهم رحم خلفائی قیل اہل خلفاء کیا رسول اللہ قال الذين يرون احاديث ويعلمونها الناس من بعدي او كما قال عليه السلام والسلام لقب الحافظ حافظ قدیم جدید قدیم دصلاح جدید حق محدث کیرہن تعدل اور تمعلوماتی حافظ بھی دیوناس ہو متن سندن کے حافظ چاہتے ہوئے لکھے گی ذکر حدیث ذکر کتاب کے بغیر سہا کے دے بزا کا حافظلہ پی پی حافظ سلا... ام... امام بخاری خدا حافظ, حافظ نے غیر صحیح. او انتخاب دی بخاری شپا و سنا. دی انتخاب پہ در املا سکیم المحدس امیر الحافظ محادثی کی یا لم بمانیل احادیس اگر ما ماہر بھی ہوئے بھی فرمایا نیوز احادیس مبانی محدث اصل محدثین سوج دی فقہانی امام ترمذی نے کہا یہ باتیں لکہ ہم امام ترمذی نے اصل محدثین سوج دی اور وہ فقہانی نے کہا ہم عالم بمانیل حدیث وہ کہا خوضی لکمانیل حدیث نہ محادث نہ کر اصل محادثی نمف حادی مشکات والا جس مشکل الحادیث مشتقل حدیث اور ماہر بھانی لقب مشتقل بے علم الحادی اوارفر الحاد السنیہ ذکر شو ابو عبداللہ دریا القابلم ذکر شو وز الطب سرے وجہ ترقی ذکر شا محد محمد نصبے سرے محمد اسماعیل ابراہیم ابن بردزبا لار اسمائلو. لار اسمائلو. اسمائلو. اسمائل حافظ ربارک نا امام ابانحمۃ اللہ علیہ امام فرحمت اللہ لے دے. دا امام, امام بخاری دا دا دا دا دا اسماعیلام اسماعیل دادی دا امام دا دا دا ابسیر دا دا دا نے مروزی راضی راضی ابو جعفر حسین دا دا فتلا مزو اور ابو الحسن اسماعلم رحیم الار بخاری ابو الحسن اسماعیم رحیم بمارپور سے بلکہ من من ابراہیم ابراہیم تو ابراہیم کو بارہ حافظ ذکر کئی اب ہم سائکرا مات حالات معلوم نہیں جو ہر کلا حافظ دا ذکر کی جماعت ہے تفصیل حالات معلوم نہیں بالت ال چمسا ہوا حالات معلوم نہیں کر نہ حافظ ذکر کی جماعت تفصیل حالات دا ابراہیم ٹکم دکھلے دا امام بخار تفصیل حالات معلوم نہیں دی. بیم نکا بر دزبا. برد اسبا فارسی زبان ذرہ ابن ابراہیم لمبے پہ خاندان بخاری کے مشرب بال اسلام کل یمان کابل اب سلطانت مشرب بر اسلام خاندان د امام بخاری بخاری مشرب بر اسلام کر کے بر اسلام او نسبت نسبتا الباری قسم کرد الا سے کرد سے اسماء الرجال کے موجود اخبار کو ترمیزی کی راشدار دماولت دا مورد دا مقام مورت پاسو تو میرے چلے دہاوے مکان دسام دس باہر مجھ مجھے مجوسی حافظ مجھ مان حاصل دارے چی دین تعلق مولاد سویرے کی بخاری تا یمانی جعبی بار دا و امی وبھی و, و, و نسبتینکر ابو ابد اللہ ذكر کابم جی وجه دیر وجہ ذكر شو محمد شو محمد مغرب بر دس با نسم ضی قرش سرد اخوال دا او دینشو ارمانی ال دا الخاری <سؤال> الباری <سؤال> البخاری <سؤال> اول <سؤال> بیالی کنتی ہی وہ نسلی ہی و نسبتی ہی علیہ سن ولادتی ہی وہاتی ہی وہ جمی ہی سن ولادت سنیہ اور سن ولادت بارہ کی ذکر کئی بیسر ترور نبی کی کو نمبر چارجیے